إن الحمد لله نحمده ونستحيده ونفتخطره ونعوذ بالله من شرور ينخصنا ومن سيئات أعمالنا من يعده الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هاديلا وأشهد أن الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْخَلَقُ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقُ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ أَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِهِ سَبَقَتْ غَذَبِي كما قال صلى الله عليه وعليه سلم معزز ومكرم حاضرنا جمع الله بر إيمان بہت سارے تقاضے ہیں ایک سب سے بڑا تقاضا اللہ پر ایمان لانے کا یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے عرش پر جلوہ فروز ہے عرش پر اللہ رب العالمین کی ذات بلند ہے یہ عقیدہ اور یہ ایمان جب تک انسان کا نہیں ہوگا جب تک وہ مسلمان پکا سچا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اتنا بڑا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کی بے شمار دلیلیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں میں نے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے عصائیط کریمہ میں اللہ رب العامن نے فرمایا کہ الرحمانشا کہ الرحمان یعنی اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے عرش پر جلوہ فروز پرانے کریم کے اندر تقریبا سات مقامات پر اللہ رب العالمین نے سات مقامات پر وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالی کی ذات کہاں ہے اللہ رب کی ذات عرش پر جلوہ فروض اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو وہ کہے گا اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے عام طور پر لوگوں کا ہی جواب رہتا ہے حالانکہ یہ عقیدہ سرا سرباتل عقیدہ ہے یہ کفر کا عقیدہ ہے کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے صحابہ تعبین طب تعبین علم کرام جو ہمارے گزرے ہیں ان سب کے خلاف عقیدہ ہے یہ کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے عدم اللہ, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سات مقامات پر وضاحت اور سراحت کے ساتھ فرما دیا کہ اور رحمان ہو الرش استوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات عرش پر جلوہ فروض اس طریقے سے بخار مسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ہماربی صلی اللہ علیہاتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا تو فوقا اور قطب اندہ شہی تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس اپنے عرش کے اوپر یہ بات لک کر کے رکھ لیا کہ نہ رحمتی سبقت غذبی کہ میری رحمت میرے غذب پر سابق اور غالب ہے عرش کے اوپر اللہ رب العالمین نے جہاں عرش پر جس پر لاکزات جلوہ فروز ہے وہاں اللہ رب العالمین نے بات لکھ کر کے رکھی کہ اللہ کی کی رحمت اس کے غضب پر غالب اس طریقے سے صحیح مسلم کے روایت ہے معاویہ بالحکم اسول رضی اللہ عالیہ ہو بڑے مشہور یہ ایک صحابی ہیں معاوض الحکم سولمی ایک محایہ بن ربی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابیے اور یہ دوسرے صحابی ہیں معاویہ بالحکم سولمی رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کے پاس ایک لونڈی تھی جو اوت پہاڑ کے پاس بکریاں چلایا کرتی تھی ایک مرتبہ وہ گئے اپنی بکریوں کو دیکھنے کے لیے تو ایک بکری انہیں کم ملی غائب ملی تو انہوں نے اپنی لونڈی کو ایک تھپڑ مار دیا غصے میں آ کر کے کہ میری ایک بکری کم ہو گئی اس کے بعد انہیں بڑا افسوس ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پا تشریف لائی اور کہنے لگے ایسا ایسا ہمارے ساتھ ماجرا ہوا میں غصے میں آ کر کے لونڈی کو میں نے مار دیا ایک تھپڑ اور مجھے افسوس ہو رہا اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں ہمارے می نے پوچھا کہ اس لوڈی کو میرے پاس حاضر کرو لوڈی آپ کے پاس لائی گئی آپ نے اس سے دو سوال کیا تھا صحیح مسلم کروا کہ ہمارے می نے پوچھا آئین اللہ اللہ تعالی کی ذات کہاں ہے کہاں اللہ حرب الال میں تو اس نے کہا کہ فما اللہ تعالی کی ذات اوپر آسمانوں کے اوپر کس نے جواب دیا ایک لوڈی نے جواب دیا کون سی لوڈی جو بکریاں چڑھائے کرتی تھی اس نے کہا کہ اللہ کی ذات اوپر ہے آسمانوں کے اوپر پھر ہمارے بین نے پوچھا کہ میں کون ہوں آنا تو اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں تو ہمارے بین نے کہا آتی پہاف نہ مومنا اس لوڈی کو آزاد کر دو یہ مومن ہے مطلب یہ ہوا کہ مومن ہونے کے لیے یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرض کے اوپر ہے یہ ایمان رکھنا ضروری آپ نے کہا اسے آزاد کر دو مومن ہے یہ. آپ نے دو سوال کیا پہلے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے آج اگر ہم یہ سوال کریں ہمارے ملک کے لوگوں سے تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ علماء ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے ناراض ہو جائیں گے ہمارے نبی نے ایک لوڈی کے ایمان کے جانچنے کے لیے جو سوال کیا پہلا سوال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے ایک معیار ہے یہ ایمان جانچنے کے لیے کہ کسی مسلمان کا ایمان صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے یہ, یہ سوال ایک معیار ایک کسوٹی ایک ترازو ہے جو اس کا جواب صحیح دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہے وہ جو اس کا جواب صحیح نہیں دے گا اس کا مطلب یہ کہ اس کے ایمان میں خلل ہے اس کے ایمان کے اندر کمی ہے پکا مومن نہیں ہے وہ جو اس کا جواب یہ دے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے آسمانوں کے اوپر ہمارے بھی نے شہادت دی گواہی دی یہ مومنہ ہے اسے آزاد کر دو, دو سوالوں کا جواب ہمارے بھی نے کو دیا تھا اس نے اللہ کی زب کہا ہے؟ دوسرا کہ میں کون ہوں تو آپ اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں لہذا اللہ کے نبی کو نبی ماننا اللہ کے سور کو نبی ماننا یہ بھی ضروری ہے اگر کوئی ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا وہ کافر ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں یہودیوں کا تمام نبیوں پر ایمان ہے صرف حسد علیہ السلام ہمارے نبی پر ایمان نہیں ہو کافر ہیں آپ عیسائیوں کو دیکھیے حستی عیسائی علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں تمام نبیوں کو نبی مانتے ہیں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نہیں مانتے وہ کافر ہے تو جو ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے ہمارے نبی کو نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ کافر ہے تو ایمان لانے کے لیے دو بنیادی باتیں ہیں جس پہ یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری کہ اللہ کے ذات عرض پر جلو پروز سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے کتنی وضاحت کے ساتھ اس لونڈی نے بتایا کہ اللہ رب الامن کی ذات اوپر ہے اللہ رب ابراہن کی ذات ہر جگہ نہیں ہے اور ہمارے بھی نے گواہی دی کہ آزاد کرتے یہ مومن ہے یا پکی مومنہ ہی ہے پھر انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تو عدیف سے معلوم ہوا کہ اللہ رب البامن کی ذات ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ رب البامن کی ذات عرص پر جمع کر دی آپ دیکھیے اللہ ہر براہین جبریل امین کو کہاں سے بیچتے تھے جبریل امین اوپر سے تشریف آتے تھے قرآن کہاں سے اللہ نے اتارا ہے قرآن کو اللہ حربرامین اوپر سے اتارا ہے ہمارے اعمال کہاں پیش ہوتے ہیں ہر پیر کو ہر جمعرات کو بندوں کے امال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں فرشتے اترتے ہیں پھر ہمارے اعمال کو لے کر کے جاتے ہیں کچھ فرشتے فجر میں آتے ہیں اور جو پہلے آئے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں کچھ فرشتے اثر کے اندر آتے ہیں جو پہلے سے موجود رہتے ہیں وہ پھر اثر میں اوپر چڑھ جاتے ہیں تو فرشتے اوپر جاتے ہیں اللہ اربامن کا ہو تو اوپر سے لے کر کے زمین پر آتے ہیں ہمارے اعمال کو اللہ اربامن کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو پھر فرشتوں کو اوپر جانے کی ضرورت کیا ہے قرآن کو اللہ اربابین اوپر سے اتارا نظور کے معنی ہوتے اترنے کے آدمی جب کسی اونچی جگہ پر ہوتا ہے تب وہاں سے نیچے آتا ہے اس کو نظور کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ العالمین کے ذات اوپر ہے تبھی اوپر سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور کئی سالہ دور مہمان پر نازل ہوتا رہا یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ اللہ العالمین کی ذات نوبد اللہ ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں کے اوپر ارشد کے اوپر جلوہ سب سے بڑی مخلوق عرص اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے اس عرض پر اللہ رب الراب جلوہ فروز ایک دو حدیثیں نہیں ہیں. امام ابن طیبیہ رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم امام مجدد گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہزار سے زیادہ اس بات کی دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ ارب امر کیرض پر جلوہ فروز اس طریقے سے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی کا باقاعدہ معراض ہوئی تھی معراض کا مطلب کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تصویر دے گئے تھے آسمانوں کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر معراج کا واقعہ پیش آنے کی کیا ضرورت تھی جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر معراج کا واقعہ پیشانے کی ضرورت کی کیا تھی معراج کا مطلب کیا ہے ہیں نا کہ ہمارے نبی نے عروج کے اوپر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوئے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا اللہ حرک العالمین نے آپ پر نمازیں فرض کی اور بھی کچھ تھدی اور تحفے دیے اللہ حرک العالمین نے آپ کو کچھ آغامات راد فرمائے نماز جیسی مقدس بات اللہ حکب العالمین نے میراج میں فرض کی تو میراج کا مطلب ہی ہوتا اوپر چڑھنا آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی آپ سیڑھی پر چڑھے اوپر تصریف لے گئے اور ہر آسمان پر کچھ اس امبیا سے ملاقات ہوئی آپ نے ان کو سلام کیا ان سب نے ہمارے نبی کی ربوت کے اقرار کیا اس کے بعد صد المتا کے پاس گئے جو بحری کا درخت اور اس کے بعد اللہ ابراہین کے نور کو دیکھا کہ یہ سارا جو معجرہ ہوا یہ اوپر معاجرہ پیش آیا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو میراج کا واقعہ پیش آنے کی ضرورت نہیں تھی میرا کا واقعہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ کے اللہ علبراہین کی داد نوبلہ ہر جگہ موجود رہی یہ تو جو پہلے کتاب ہیں۔ نسارا ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی دوسروں کے اندر حلول کر گئی ہے دوسروں کے اندر صلاحیت کر گئی ہے یہ کائنات اس لائق نہیں ہے یا کائنات کے اندر اللہ اربامن کی ذات نہیں آ سکتی اللہ رب العامن کے لور اور بلندی ہے اللہ اربام عامد تم مرف سما کیا تم اس سے جو آسمانوں پر اس سے معمول ہو گئے ہو ہم نماز میں کہتے سبحان ربیع آل سبحان نبی اللہ ہم دعا کرتے ہیں اوپر ہاؤس جاتے ہیں ہر انسان کی امید ہوتی ہے کہ اوپر سے اللہ ابام ہمیں کچھ عطا فرمائے گا سب کی آنکھیں اور نگاہیں اوپر ہوتی ہیں کیوں اس لیے کہ سب کا ایمان اور فطرت انسان کی کہتی ہے کہ اللہ ابانی کی دات ہر جگہ بلکہ اوپر ہے بلکہ آپ غیر مسلموں کو بھی سنیں گے تو کہیں گے اوپر والا جانے وہ بھی یہی کہتے ہیں اوپر والا جانے کافر ہیں وہ سب کچھ ہے لیکن آپ سے پوچھیں گے اوپر والا جانے. میرے بھائیوں یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آل جگہ موجود ہے یہ بہت ہی ختمات قسم کا عقیدہ ہے اللہ قرابی نے موسا اسلام کو بھیجا فرعون کی طرف فرعون نے کیا کہا تھا میں محل بناتا ہوں آسمان کی طرف اونچا اور جا کر کے موسا کے رب کو اوپر دیکھ کر کے آتا وہ بھی جانتا تھا کہ موسا کا رب دنیا کے اندر نہیں ہوگا وہ ہوگا تو اوپر ہی ہوگا اس لیے اس نے کہا کہ میرے لیے حامان سے کہا کہ میرے لیے بناؤ خوب اونچا محل بناؤ میں اس پر چڑھ کر کے جا کر کے موسا کے رب کو دے کر کیا تھا اس نے بات کہی تھی فراؤنڈ جو ثالم اور جاوید اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اس نے کہا کہ میرے لیے بہت اونچا محل بناؤ میں اوپر جا کر کے موسا علیہ السلام کے رب کو دے کر کے آتا تو یہ تمام نبیوں کا عقیدہ تھا جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے کہ اللہ علامی کے ذات ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے آسمانوں کے اوپر اللہ اسلام کو کیا کی پیدائش ہوئی زمین پر ان کو پیدا کیا گیا تھا وہ اوپر جنت میں رہتے تھے اللہ نے ان کو وہاں پیدا کیا ان کے اندر روح روکی اللہ نے کہا کہ درخت کے پاس بس جانا درخت کے پاس گئے پھل کھا لیا پھر اللہ الحمد العالمین نے دونوں کو ہتھیم رہا دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا جنت اوپر ہی ہے نا اس جنت کے اندر رہتے تھے وہ اللہ نے ان کو اوپر سے نیچے بھیج دیا دونوں کو اللہ الحمد العالمی نے ان کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے اللہ نے ان کو بنایا حسط آدم علیہ السلام پوری کائنات کی مٹی لی پتلا بنایا اور اس کے اندر روح ہو کی حضی آدم علیہ السلام کی روح اللہ اور اس طریقے سے آدم علیہ السلام تیار ہو گئے اور پھر جنت کے اندر رہنے لگے تو جنت تو اوپر رہنا ان جب وہ درخت کا پھل کھا لیا تب اللہ نے ان کو زمین پر آنے کے لیے ایک اور زمین پر ان کو بھیج دیا تو کیا مطلب اس کا ہوا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے اللہ کی ذات اوپر ہے اس لیے میرے بھائی ہر مسلمان کے عقیدہ ہونا ضروری ہے اگر کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے تو اس کے ایمان کے اندر بہت بڑی خرابی ہے یہ ایمان کی پہچان ہے یہ کہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے اللہ کی دانت نوبل ہر جگہ نہیں ہے ہر جگہ میں تو گندگیاں بھی ہیں ہم بھی ہیں اچھے گھر بھی ہیں مکانات بھی ہیں مندر مسجد بھی ہیں تمام چیزیں موجود ہیں چیز دنیا کے اندر تو کیا نام اب ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے کہ کس قدر کفری عقیدہ ہے کس قدر برا عقیدہ ہے یہ انسانی عقیدہ رکھے کہ اللہ ربانے کی ذات ہر جگہ موجود ہے اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے اللہ کی داد پر بدلوا فروخت ہے لیکن اس کے علم ہر جگہ ہے اس کے علم سے دنیا کی کوئی چیز ہاری نہیں ہے وہ قزہ تب ایکلے اللہ ہر براہمی نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لے رکھا اللہ تعالیٰ کی علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی خالی نہیں ہے لیکن اس کی ذات ارش پر جلوہ فروز اس کی ذات ارش پر جلوہ افروز لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اس مسجد کے اندر کتنے لوگ نمازی ہیں کون سنت پڑھ رہا ہے کون جو ہے خطبہ سن رہا ہے کون خطبہ دے رہا ہے کس کا کیا عقیدہ کیا مناظر میں کیا ساری بات اللہ کو نام ہے ایک پتا بھی گرتا ہے زمین پر تو اللہ ہر بر کو اس کا علم ہوتا ہے ایک چوٹی چلتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے چوٹی بھی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کی اجازت کے بعد ہی ہوتی ہے ہر چیز کا علم اللہ ہر قرآن کو ہے اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے ایک سوئی کے نا کے برابر بھی اس کائنات کے اندر پوری دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو اس کی پترا سے باہر ہو تو اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے لیکن اللہ اربراہی کے ساتھ عرص پر جلوہ فروش اس کی مثال ایسی ہے اللہ کے لیے اونچی اونچی مثالیں ہوتی جیسے آپ دیکھیں سورج کہاں ہے کیا کہ سورج ہر جگہ ہے کتنے سورج ہے دنیا کے اندر ایک ہی سورج ہے دنیا کے اندر ایک ہی چاند ہے دنیا کے اندر لیکن اس کی روشنی آپ کو دنیا کے اندر ہر جگہ ملے گی لیکن ہے کہاں سورج کیا کہ سورج زمین پر ہے کیا سورج ہر جگہ ہے نہیں سورج اوپر ہے لیکن اس کی روشنی دنیا کے کونے کونے کے اندر یہی اسی مثال یہی مثال لاہر بلایر کے لیے کہ اللہ کی ذات اوپر ہے لیکن اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے سورج کی روشنی سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. ایسے اللہ بلامین کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے لیکن سورج اوپر ہے چاند اوپر ہے ستارے اوپر ہیں ان کی روشنی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے لیکن وہ اوپر ہوتے ہیں یہی مثال لاہر بل کے لیے ہے اللہ عامد کی ذات اوپر ہے عرش پر جلوہ فروز ہے لیکن اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اب آپ کہیں گے کہ پرانے کریم اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تم جہاں کہیں بھی رہو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب میرے بھائی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے علم سے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر جلوہ فروز ہے اللہ اپنی مرد کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے جیسے آپ کہتے ہیں امام مہنیفہ رحمت اللہ ایک عقیدہ بتاؤ ہمارے ملک کے اکثر لوگ انہیں کو ماننے والے ہیں ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں کاش عقیدے کے اندر بھی ان کو اپنا امام مانتے لیکن عقیدے میں ان کو اپنا امام نہیں مانتے ہیں امام اونیفا کا عقیدہ کیا تھا میں بتاؤں آپ لوگوں کو امام اونیفا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالی کی ذات عرش پر تو ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ارش کہاں ہے اوپر ہے یا نیچے وہ مسلمان نہیں ہے یہ امام اعظم جنہیں کہا جاتا ہے مام بونیفا رحمت اللہ کا عقیدہ تھا ان کی کتاب جو, ان کے تعلق جو کتاب مشہور ہے اکبر اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے ان کے شاگردوں نے بیان کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات عرض پر تو ہے لیکن عرش کہاں نیچے ہے زمین میں ہے یا اوپر ہے ہمیں نہیں معلوم اگر یہ کہتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے اگر یہ عقیدہ رکھے کی اللہ کے ساتھ ہر جگہ موجود پر نہیں ہے اس کے بارے میں ماں بے محفہ رحمت اللہ علیہ کا کیا عقیدہ ہوگا کیا قول ہوگا ذرا آپ لوگ کھوچیے میرے بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ عقیدے کی بات ہے یہ ایمان کی بات ہے یہ یہ آمیر رفادند کی بات نہیں ہے کہ اگر رفاد نہیں کرو گے تو بھی نماز ہو جائے گی سینے پر ہاتھ نہیں باتو گے تو بھی نماز ہو جائے گی آمین مرند آباد سے نہیں کہو گے تو بھی نماز ہو جائے گی یہ, یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ یہ عقیدے کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے اللہ پر ایمان اور توحید کا مسئلہ ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کہ انسان سے جو چاہے جا جو اپنا عقیدہ رکھ لے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے جو نہ کسی نبی کا عقیدہ نہ کسی صحابی کا عقیدہ نہ کسی امام کا عقیدہ امام ابحنیفا امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل اور جتنے بھی علم کرام گزرے ہیں سب کا عقیدہ یہی تھا اور مامن قیدا ہر اس کو ہے اور اگر یہ کوئی گئے تو مسلمان ہی نہیں ہے اس قدر سخت خطوے ہیں ان کے خوشی اپنے اپنے علماء سے بتائیں گے وہ آپ کو اگر ان کے پاس علم ہوگا تو لیکن افسوس یہی ہوتا ہے کہ امام منیفا رحمت اللہ کے عقیدے کو لوگوں نے اپنا عقیدہ نہیں بنایا کوئی اور عقیدہ لے لیا لیکن ان کے عقیدے کو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ مام امونیپا رحمت اللہ رائے کا عقیدہ تھا لوگوں نے سوال کیا ان سے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بھائی کہتا اپنے بھائی سے میں تمہارے ساتھ ہوں اور وہ بھائی کسی دوسرے ملک یا شہر میں رہتا ہے تو کیا اس کی ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے نہیں وہ اپنی مدد سے اس کے ساتھ رہتا ان کے کہنے کا مطلب یہ تمام بوری پر رحمت اللہ لکھا کہ اگر ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں سعودی عرب کے اندر ہمارے ملک میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کے, کے ساتھ آپ کو اتنا ملتی ہے آپ کہتے ہیں بھائی آپ مت گھبرانا میں آپ کے ساتھ ہوں کیا مطلب آپ کے ساتھ کہ آپ کی ذات وہاں رہتی ہے آپ تو جسم کے ساتھ یہاں پر ہیں سعودی عرب کے اندر ہے جسم کے ساتھ اپنی ذات یہاں ہے آپ کی لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا مطلب میں تمہاری مدد کروں گا جتنا پیسہ لگے گا کیس کے اندر میں تمہارے ساتھ تمہاری مدد کروں گا میں تم مت گھبرانا ہم تمہارے تمہارا تعاون کریں گے تمہاری مدد کریں گے یہ مانا اور مطلب ہوتا ہے یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسان وہاں لڑی آتی یہاں پر موجود ہے یہ کسی نے جواب دیا امامفہ رحمت اللہ علیہ نے بڑے امام تو ان کا جواب جواب اس طریقے سے جس میں اللہ فرمائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمام آیتیں سے پہلے اللہ پور العالمین نے اس کے کی بعد کیا فرمایا کہ اللہ ہر العالمین نے اپنے علم کا ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اپنے علم سے ہے جہاں تک اس کی ذات کی بات ہے تو اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ امام احمد بن حمبل جنہیں امام السنہ الجماع کہا جاتا ہے امام احمد بن حمبل اللہ انہوں نے کہا کہ وہ تمام آیتیں جن میں اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے ان تمام آیتوں کے شروع میں پڑھیے آپ تمام آیتیں تمام آیتوں کے اللہ نے بیان فرمایا کہ اس سے پہلے علم کا بیان کیا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ یعنی اللہ اپنے علم سے تمہارے ساتھ ہے جہاں تک اس کی ذات کی بات ہے تو اللہ ابامل کے داد عرص پر جلواف ہے تو یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں کتاب و سنت کا صحابہ کا تابعین کا طب تابعین کا اور جو ایم اکرام گزرے ہیں تمام ائمہ کا تمام صلاح کا تمام سبب صالح کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ ابامن کی داد نوب اللہ ہر جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ ابامل کی ذات عرص پر جلواف ہے جو آیت ہے سورہ خاص کے اندر جو تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے وہ فرشتوں کے تعلق سے اللہ البراہین نے بیان فرمایا اور اگر اللہ کے بارے میں مراد لیا جائے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ اللہ ابراہمی ہمارے سات اپریل سے ہے اللہ قدرت کی وجہ سے سب کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کوئی چیز ایسی نہیں دنیا کے اندر جس کا علم اللہ ابراہین کے نہ ہو پتا بھی اللہ ابرامین کے علم کے بغیر دنیا کے اندر نہیں گرتا پتہ بھی ایک پتا معمولی سا پتا بھی دنیا میں گرنے کے بغیر نہیں گرتا انسان ایک رقبہ مو کے اندر نہیں کھاتا ہے انسان رکو نہیں کرتا جھکتا نہیں ہے اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے کہیں چلتا اور سفر نہیں کرتا ہے اللہ رب براہن کو تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے لیکن اللہ براہمن کی جلواخ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے جنت اللہ نے اوپر بنائی ہے جنت نیچے نہیں ہے سب کو اللہ کے سامنے اوپر جانا ہے ہمارے سارے امار اللہ تعالی کے دربار میں پیش ہوتے ہیں فرشتے مارے ہمار اللہ تعالیٰ کے پاس اوپر لے کر کے جاتے بارش ہوتی اوپر سے ہوتی ہے اس لیے بھی فرمایا کرتے تھے جب پہلی بارش ہوتی تھی تو کہا کرتے تھے کہ بارش اوپر سے آئی ہوئی ہے اور آپ اس بارش کے اندر نہاتے تھے اور پر جسے کے اوپر پانی کو پھیرتے تھے تو اس طریقے سے ایک تو دلیلیں نہیں میرے بھائی ہزاروں ہزار دلیلیں موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ اولو اور برندی شفت کمال ہے اور اللہ رب العالمین تمام شفت کمال کا مستحق ہے لہذا اللہ کا نیک نام العلی بھی ہے العلی القہار اللہ کا نام ہے العلی معنی بلند سب سے بلند ہے سب سے والا اور سب سے بڑتر ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا یعنی اللہ کی ذات عرص پر جلوہ فروز ہے اللہ العالمین عرص پر بلند ہے لہٰذا عقیدہ رکھے میرے بھائیوں اگر کسی کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اس عقیدے سے توبہ کرے وہ اور عقیدہ رکھے کہ اللہ ربلابن کی داد پر موجود ہے اور اس کے علم سے دنیا کی کوئی کی خانی نہیں ہے یہ بنیادی بات ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ کہ اگر آپ نہیں مانو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا یہ بھی ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. ایسے بات نہیں ہے یہ, یہ باقاعدہ ایمان اور کی بات ہے یہ لہٰذ عقیدہ مسلمان ہونے کے لئے مومن ہونے کے لئے ضروری ہے کتنی حدیث ہے آپ کے سامنے پیش کی جائیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ اگر کوئی شوہر سے اس کی بیوی ناراض ہو جائے اور رات بھر شوہر ناراض رہتا ہے تو داد جو آسمانوں پر ہوتی ہے وہ ذات اس سے ناراض رہتی ہے جب تک کہ شہر عورت سے خوش نہ ہو جائے تو اللہ رب برہمین کے ذات میرے بھائی ہو ہر جگہ نیب اللہ عقیدات پر جلوہ اخروض ہے یہ ہمارا آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب برہمن ہمارے عقیدے کے سلاف اللہ رب ہمارے اندر توحید کو پیوست کرے مضبوط کرے اللہ تعالیٰ ہم صلاح العین کے صحابہ تعبین ام کرام کے عقیدے پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بداخراتی سے اور اس طریقے سے ہر برے عقیدے سے اللہ اربان ہم سب کے احفاظ فرمائے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے نیکی پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے ہماری افاط ہماری زبان سے کل میں توحید جاری ہو اور فات کے بعد اللہ اربامین ہم سب کو قبر کے تاب سے محفوظ رکھے جانفوش کے اندر اللہ ہم سب کو جگہ نصیفین بارک اللہ علیہ بلآیات حکیم الحمۃ جو الیم ملک الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ما شاء الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى اله محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل وَيْتَعِذِ الْخُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَاسَاءِ وَالْمَنْكَرِ وَالْبَقِي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ وَاذْكُرُ اللَّهِ يَذْكُرُكُمْ وَدُؤُوهِ يَسَجِبُ لَكُمْ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللَّهِ يَعَلُّ وَمَا تَسْنَحُونَ